<سلام> تاکہ لوگ اپنے نتے فائدے کی اور کام میں حاضر ہوں اور معلوم دنوں میں جو جانور چوپائے ہم نے ان کو دیے ہیں ان پر اللہ کا نام لے کر کے ایام معلومات یہ ایام تشریح کہلاتے ہیں ایام تشریح یعنی گیارہ بارہ اور تیرہ زلحجہ ان تین دنوں کو ایام معلومات کہا جاتا ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تین دنوں میں ایام تشریف میں بھی قربانی کرنے کا حکم دیا ہے ایک دن الحجہ ذا جسے یومر کہتے ہیں اور تین دن یہ ایام تشریف یہ کل ملا کے بن گئے چار دن قربانی کے لیے سنندار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے حدیث ہے فرمایا کلو حاض تشریف کے دن سارے زبا کے سارے دن یعنی گیارہ بارہ اور تیرہ گنف یہ بھی یعنی قربانی کرنے کے دن ہیں زبا کے دن یہ کل ملا کے دن سو بنتے ہیں چار قربانی یوم نہر اور تین ایام تشریف گیارہ بارہ اور تیرہ گنفار لیکن ان میں سب سے زیادہ فضیلت جو ہے قربانی کی وہ پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ وسلم کا فرمان ہے ما من و صالح و من کوئی دن بھی ایسا نہیں ہے کہ جس دن میں کیا جانے والا نیک عمل اللہ سبحان کو ان دس دنوں کے نیک آ کے زیادہ محبوب ہو یعنی ذو الحجہ کے پہلے ساتھ میں تو اگر ذو الحجہ کو قربانی کر لیں گے تو یہ ان ایام میں شامل ہو جائے باقی تین دنوں کی قربانی وہ تاریخ کی یوم شہر کی قربانی کے برابر اجر و ثواب نہیں کرتی اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جب ہوتے تو اس ہیں کی اپنے گھر میں قربانی کرتے تو وہ بھی بھیجا ہو اور جب حج پہ گئے تو حج کے بھی آپ نے سور موٹ نقر بنائے اور وہ بھی سارے دس ذرحجہ ہوگی جی کیونکہ اس میں عجر و سواب زیادہ ہے دس ہو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ قربانیاں وہ دس تاریخ کو ہی ہوں ہر ممکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دس تاریخ کو قربانی کی جائے کیونکہ اس کا اجر و سوار باقی دنوں میں کی گئی قربانی کی زیادہ ہے پر اگر کوئی لیٹ ہوتا ہے تو وہ گیارہ کو بارہ کو اچھا کے تیرہ تک قربانی کر سکتا ہے اس سے زیادہ لیٹ میں اللہ تعالیٰ سمجھ نہیں عمل کرنے کی توسیع سے مماثل